جو نے کی السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بابو ٹھیک ہے خیریت سے ہیں السلام اللہ کیسے ٹھیک تیاری ہے نا بغداد شریف کی کچھ آپس میں طے کر لیتے ہیں مدینہ میں دیتا ہو صفا مدینہ الحمدللہ للہ اب ان شاء اللہ سوئے بغداد سوئے عراق ہماری روانگی ہے اللہ تبارک مطالعہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں ان مبارک ہستیوں کے قدموں میں حاضری کا موقع مل رہا ہے اب اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں الحمدللہ للہ میر علیہ سنت نے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کا ذہن دیا ہے سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ ازل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے ہم انشاءاللہ یہ سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اس پورے سفر میں کوشش کریں گے کہ ذکر و درود ہماری زبان پر رہے میں بھی نیت کرتا ہوں اگر آپ بھی نیت کر لیں گیارہویں شریف کا مہینہ ہے روزانہ کم از کم گیارہ سو بار درود پاک پڑیں گے ساری نمازیں انشاءاللہ شاء باجمات ادا کریں گے اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے ایئرپورٹ وغیرہ پر اور دیگر ایسے مقامات پر نگاہوں کی حفاظت وہ بہت ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے ہیں اطلاع ہے کہ علماء بھی ہیں تو ایک نیت تو یہ کرتے ہیں کہ علماء کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ان کی برکتیں لیں گے اور دوسری نیت یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دنیا بھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کا تعارق پیش کریں گے لیکی کی دعوت دیں گے اور مدری چینل کے ناظرین کے لیے الحمد خوشخبری یہ ہے کہ ہم وہاں پر ان مزارات اولیاء پر ریکارڈنگ کریں گے ان کے, مب... کے اوساف ان کے ان کے مناظر اس لیے ریکارڈ کریں گے کہ تاکہ ہمارے مدری شہر کے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہو تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یوسف بھائی آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات کیسے یوسف بھائی ٹھیک ہے خیر مبارک بارک خیر مبارک بس انشاءاللہ شاء ایئرپورٹ کے لیے روانگی ہے ماشاءاللہ اللہ جو نے کی دعوت کی دھوم مچاشی بیٹھے تشیف ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر رہے تھے اور ایک اور نیت بھی باپو کرتے ہیں ہمارے اس پورے مدری قافلے کے نگران حاجی شبیر بھائی ہیں شادی شبیر اتائی ابھی ایئرپورٹ پہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ امیر اللہ قافلہ کی اطاعت بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چل کے ناظرین ایک نیا سفر ایک نئی منزل اور ایک نئی امید الحمدللہ برسوں سے جس سفر کی جس کو کہیں کہ ایک عاشق اولیا کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ بغداد شریف کی حاضری ہو جو جس کا مرید ہوتا ہے اس پیر کی بارگاہ میں حاضری کا اسے کیوں نہ جی چاہے ہم الحمدللہ قادری ہیں اور غوث پاک کے بے حد چاہنے والے ہیں اور سچی بات بتاؤں کہ چونکہ میرا تعلق میمن کمیونٹی سے بھی ہے امیر علیہ سنت کا بھی تعلق ہے ہماری تو گتّی میں بچپن سے ہی غوث پاک کی محبت ڈالی گئی ہے الحمدللہ انہی غوث پاک کے دربار میں انہی بڑے پیر کے دربار میں انہیں میر میرا کے دربار میں حاضری کے لیے ہمارا ایک مدنی قافلہ رواں دواں ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم ایئرپورٹ جائیں گے وہاں مزید قافلے کے شرکا ہم سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے زائرین اس وقت بغداد شریف پہنچ چکے ہیں اور ہماری بھی انشاءاللہ حاضری ہے تو ہماری نیت ایک اور بھی ہے خود تو زیارت کر ہی لیتے ہیں خود تو انشاءاللہ وہ برکتیں لوٹیں گے کیوں نہ مدنی چل کے ناظرین کو بھی ساتھ رکھا جائے انتظار کیجئے انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہمت بھی دے صحت بھی دے عافیت بھی دے کہ ہم وہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو نیت یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر جا کر مزارات صحابہ اور انبیاء پر جا کر ان کی زیارت بھی آپ کو کرائی جائے اور ان کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے نہ صرف اس مدنی اس سفر میں ہماری نیت ریکارڈنگ کی ہے ان مدنی کام بھی کریں گے درس و بیم بھی کریں گے ان اللہ <تصالح> <inhibitor> قرآن پاک مدرف المدینہ بالغان کی ترکیب بھی کریں گے بہت ساری نیتیں ہیں اللہ ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے ہمارے ساتھ آپ سب سفر میں رہیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو مقبول اور اخلاص کے ساتھ سفر کرنا نتی فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی علی علی اللہ علیہ وسلم السّلام علیکم جونے کیوت کی, کی دھو مچائے ہوں دعائے مدینہ دیتا ہوں دعائے مدینہ دعائے مدینہ دعائے مدینہ مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت مت کی بدولت چمکی ہے میری قسمت مت کی اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹ بٹ اسلامی بھائیوں ایئرپورٹ پر عموماً رمضان میں یا حج کے دنوں میں یہ سما دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس اس قدر تعداد میں زائرین جمع ہوتے ہیں الحمدللہ للہ شریف کا مہینہ ہے اور قریب ہی بڑی رات ہے تو اتنی بڑی تعداد میں بغداد شریف جانے والوں کو جب منظر ہے یہ بڑا دیدنی ہے چہروں پر بڑی خوشی ہے کہ جس پیرانے تیر دستگی رضی اللہ تعالیٰ کی گیارہویں ساری زندگی مناتے رہے اپنے گھر میں اب انہی کے قدموں میں جا کر گیارہویں شریف منانے کا موقع مل رہا ہے رب کریم سے دعا ہے یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے زائرین جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر برکتیں نصیب فرمائے آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علیٰ سید المرسلین رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اخلاق کے ساتھ اے رب کریم یہ سفر کرنا نصیب فرما گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنا نصیب فرما اور جن بزرگوں کے دربار میں جا رہے ہیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرما ان کے نقشے قدم پر چلنا نصیب فرما یہاں ہمارے ساتھ جو زائرین جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے جو زائرین وہاں پہنچ چکے ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان سب کی حفاظت فرما سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا نصیب فرما اللہ عمر ربی ولاۃ بالخیر یا فتاح وبی کا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا وصلی اللہ کا رکھی محمد اجمائین رحمتی رحم ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہمارے امیر کافلا ہے تو یہ آگے رہیں گے ویزا ان کے پاس ہے اور اپنے اپنے پاسپورٹ اور اپنے ساتھ رہیں انشاءاللہ جی وجہ اسلامی بھائیوں اب ہمارا جہاز میں روانگی کا وقت ہے مدری قافلے کے شرح کا تیار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و آفیت کا سفر ہو جائے الحمدللہ الحمد رفیق کے آخری سفح پر جہاز کی سواری کی حفاظت کی دعا بڑی شاندار موجود ہے آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی ہو سکے تو رفیق الحرمین کا جو آخری صفحہ ہے اپنے موبائل فون میں ہم سیو بھی کر لیجیے تو ان شاء جب بھی کا سفر ہوگا تو وہ دعا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اللہ ہم سب کے سفر کو خیر وافیت سے پورا ان شاء آپ کو مزید سفر کے مناظر میں دکھائی دیے سلور <سلام> حدیب مجھ کو ملی ہے عزت تار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت متار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت جیدے جیدے بھائیوں, اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا ٹیبلٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ بہت ساری کتابیں رکھ سکتے ہیں اور سفر میں مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اور دعائیں ٹکٹ میں شامل نہیں ہوتا تو ایسی ایئر لائن میں ہمارے مدری قافلے والوں نے اپنا کھانا ساتھ لیا ہے الحمد اور انشاءاللہ سفر میں کھانا بھی کھا نہیں ہو تو اگر ایسی کسی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا کھانا بھی ساتھ لے جائیں تو آسانی ہو سکتی ہے ان شاء اللہ اور قافلے والے کھینچنی ہے تے ساتھ کھانا پیچھے کھاتے ہیں در کا پیتے ہیں در کا کھاتے ہیں در کا تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا سلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر علیہ سلت کی بارگاہ میں اس وقت کئی ہزار فٹ کی بلندیوں سے کچھ سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کو دی جاتی ہیں تو کیا جہاز میں سفر کرتے وقت تمام چیزیں کھا سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے یعنی اڑان بھرنے سے پہلے اور لینڈنگ سے پہلے ایک میوزک بجایا جاتا ہے اس وقت میوزک سے کیسے بچا جائے برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہونی پتا پاتا تو اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ کہ جب اپنی شیٹ ڈلوائے نا تو اس سے کم از کم ڈبل بارہ گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرئن یاد الوا دیں ویجیٹیرئن ویجیٹیرئن خالی بولیں گے نا سو مرچ بالکل نہیں ہوں گی شاید پھینکا پھینکا ہوگا ایشین ویجیٹیرئن یہ جو ایشین جو اسٹائپ آئی ہے ان کے لیے یہ کہ تھوڑی مناسب مرچی ہوگی یاد الوا دیں فش فوڈ سی فوڈ بھی ڈلوا سکتے ہیں سی فوڈ میں رسک ہے سی فوڈ میں ہو سکتا ہے کیکڑے بھی آپ کو کھلا دیں یا وہ آپ آکٹوبس وغیرہ بھی کھلا دیں تو اس لیے وہ سی فوڈ کے بجائے فش فوڈ اس میں یہ مچھلی کا آپ کو کھانا پیش کریں گے یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ یعنی کہ بغیر کسی وہ وہم کے کھا سکیں گے ورنہ گوشت رحم کے گوشت کے تو مسائل مسائل ہے چاروں طرف مسائل ہے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں بھی مسائل مسائل ہیں گوشت کے پاکستان تقریباً بچا ہوا ہے الحمدللہ تو پاکستان یا پی آئی اے میں تو گوشت میں کھا لیتا ہوں اس کے علاوہ دیگر کسی بھی ایئر لائن میں گوشت سے بچتا ہوں میں تو مجھے اعتماد نہیں ہے کہ وہاں کے انداز میں دیکھتا رہتا ہوں نا جہاں جہاں مجھے پتا ہے تو اگر یہی آپ بھی احتیاط کریں کہ نفس بڑا شرارتی ہے ایسے موقع پر مولانا ایسے برے لگتے ہیں کہ من سے ہی والا چھنگ رہے ہمارا حالانکہ یہ بولا نہ ہوا ہے جن کو تم لوگ کیا کرتے ہو یہ حلوے مانڈے کھاتے ہیں حلوہ کھو رہی ہے لیکن دیکھو یہ ساری ایئر لائنوں کے حلووں کو روک رہے ہیں مت کاؤ نہیں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں گوشت نہیں کھانا حلوہ مل تو وہ حلوے محرج نہیں ہے حلوہ یہ کھلاتے بھی نہیں ہے مختلف میٹھی دیشے ہوتی ہیں تو یہ کھانے میں رج نہیں ہوتی گوشت میں احتیاط کی اللہ تعالیٰ علم و رسول صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم صلی اللہ تعالیٰ علام احمد بتائیے دوسرا بھی کوئی سوال تھا اس میں جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اڑتے وقت اور نیچے آتے وقت جو میوزک بچتا ہے اس سے بچنے کے کیا کہ اللہ اللہ ایئرپورٹ پہ بچتا نہیں سیڈ بک کروانے جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے اللہ میوزک تو اب تو مطلب ایسا گلے پڑا ہوا ہے گاڑیوں میں میوزک موبائل فون کا میوزکل تو نہیں تو ہوتی تقریب بند بچنے جائے گا بندہ کا خالی ہوائی جہاز میں بچے ہر جگہ میوزک ہے بچوں کے جوتے تو وہ میوزک بچتا ہے بچوں کا پنگوڑا جھولا اس میں بھی میوزک لٹک رہا ہوتا ہے کھلونا میوزک بجا رہا ہوتا ہے بہت آزمائش ہو گئی ہے قدم قدم پر یہاں میوزک ہے اللہ پاک ہمارے حال پر آسانی فرمائے تو اسی طرح ہائی جہاز میں بھی میوزک ہے تو ایسے موقع پر یہی یہ ہے کہ آدمی اپنے سننے سے اپنے آپ کو رو کے توجہ نہ دے اور حضرت سیدنا النا حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عما کے ساتھ کہیں گزرے تو کوئی چرواہا وہاں کہیں کوئی بجا رہا تھا وہ بنسری چھت بجا رہا تھا مسبار تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہاں سے ہٹ بھی گئے اور دور ہو کر چلنے لگے جب یہ اور حضرت نافے رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے بھی رہے اب آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے پھر جب انہوں نے ارض کی کہ اب نہیں آ رہی تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال دی تو حضرت نافیہ ربی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یہ کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مطلب کہ یہ ان پر غلبہ تھا اتباع سنت کا غلبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی اداؤں کو اپنانے میں یہ سمجھے خصوصیت کے حاملت ہے تو انہوں نے اشارت فرما ہے کہ ہاں ایک بار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا چروہ منصری بجا رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا تھا تو یہوں اپنے آپ کو بچائے اور رد المحتار کے حوالے سے عرد علم الشامی قدسہ سامی کا فرمان یہ کہ اگر میوزک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے وہاں سے ہٹ جائے کوئی بھی ایسی صورت کر لے کے آواز کانوں میں نہ آئے اچھا اب پوزیشن سی اب تو مائک لگے ہوتے ہیں اور بعضوں کا تو گھر کے باہر فنکشن ہوتے ہیں وہ مائک پر یہ لگے ہوتے ہیں وہ ناچ کودو مچ رہا ہوتا ہے اور وہ موسیقی بجری ہوتی ہے آدمی گھر چھوڑ کے کہاں سے جائے تو سارے اس کو اس کا مکلف تو ہم کرنے تو نہیں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ اب بسوں میں ویگنوں میں خالی ہائی جہاز کا مسئلہ تھوڑی ہائی جہاز میں تو پھر بھی کم ہے اور لینڈنگ اور یہ خاص موقع پہ بجاتے ہیں اترنے اور اڑنے کے موقع پہ بیچ میں کم بجاتے ہے لیکن بسوں میں تو پورا راستہ بجاتے ہیں ویگنوں میں پورا راستہ بجا رہے ہوتے ہیں تو اب ایسے موقع پر زیادہ سفر کو بھی منع نہیں کر سکتے تو اب یہ کہ علماء نے اس کو منع کیا ہی نہیں ہے کہ سفر مت کرو یا بسوں میں مت جاؤ حیرت کی صورت پیدا ہو جائے گی نظام گرم برم ہو جائے گا اب ایسے صورت میں ہی کہ بندہ جتنا ہو سکے اس سے بچے آواز کی طرف توجہ نہ دے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسا موبائل فون دو کا اس میں ناد شریف لگا لے اور سننا شروع کر دے اب کان میں ہیئر فون لگا کر ناچ سنیں گے تب کسی کو شک ہوگا کہ مونانا اپنی پسند کا گانا سن رہا ہے یہ ایک ویم ہو سکتا ہے یا وضاحت کر دے دو چاروں تو یار یہ گناہ یہ جو ہو رہا ہے چلو میں ناچ شریف سن لیتا ہوں یوں کر کے کوئی انداز سے بتا دے اور یوں لگا لے کان میں حاجی عبید رضا نے یہ ترکیب بتائی تھی کہ یہ جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو یہ قرآن کریم جیب میں رکھتے تھے یہ قرآن کریم نکال لیتے تھے تو تلاوت اپنے آہستہ سے یہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اب مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان تو بعدوں کا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پیسنجر ان کو ڈرائیور کو بولتا تھا کہ مولانا تلاوت کر رہا ہے بند کرو اس کو کھانے کو تو یوں منزل آسان ہو جاتی تو کوئی بھی ایسی حکمت عملی پر عمل کیا جا سکتا ہے اپنے پاس بیانات کی وہ میموری کارڈ یا جو بھی ہوتے ہیں اسباب یہ رکھیں ڈرائیور کو کنڈکٹر کو ترکیب سے محبت سے سمجھا کر کے یہ لگا دو انشاءاللہ وہ برکت ہوگی یا اللہ رسول کا نام جب گونجے گا تو برکت ہی ہوگی شیطانت تو دفعہ ہوگی نا تو یہ برکت ہوگی سیکھنے کو ملے گا تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے ناتوں کا یا بیان کا وہ ترکیب بنا دے بعض اس طرح ایسا کرتے ہیں بیانات اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں بیانات چلواتے تو اللہ کرے آپ عم تصبروا يا جثبامين الله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على, على محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله خيريت معجزہ اور یہ کی سرستی پہنچ گے اپنا اپنا سامان اس بس میں ڈلوا دیجئے صبح الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاه والسلام عليك يا نبي الله والصلاه والسلام عليك الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله الحمد لله مدنی شہروں کے ناظرین ہماری خوش خوشبختیوں کی معراج ہے کہ پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقدس شہر بغداد محلہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے اور بغداد محلہ کو اولیاء اکرام کی سرزمین کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا قدم قدم پر جا بجا بہت ہی عظیم ہستیوں کے یوسف جی مزارات اور ان کی یادیں ہیں بچپن سے یہ منقبت امیر علیہ سنت کی ہم پڑھتے رہے بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ الحمد الحمدللہ آج وہ خواب وہ خواہش وہ تمنا پوری ہوئی ہے اور جب بھی بغداد شریف آئیں جب بھی ان مقدس جگہوں پر آئیں تو ایک تو زیادہ خوشی یوں بھی ہوتی ہے کہ جن سلسلوں سے ہم بیت ہیں جن بزرگوں سے ہمیں نسبت ہے شجرے میں جن کے نام پڑتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہیں ان کسی مقدس سرزمین پر ہے اسلام کا ایک قلعہ کے طور پر اسلام کے ایک عظیم مرکز کے طور پر اس سرزمین کو ایک حیثیت حاصل رہی تو الحمدللہ ہم یہاں پہنچے ہیں کئی مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری خوش بخری ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رکن شعرا حاجی اثر اتاری بھی موجود ہیں ان کی زندگی کا بھی یہ پہلا سفر ہے اثر بھائی کے بارے میں مجھے ایک بات تھوڑا سا پتا ہے لیکن آج زیادہ پوچھتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ تمنا تھی بڑی آرزو تھی کہ یہ بھی اس ات، سفر پر ہمارے ساتھ یعنی اس سفر پر تشریف لاتے تو اس کی کیا وجہ ہے اتنی تمنا اتنی آرزو اتنی خواہش کیوں تھی ماشاءاللہ اللہ بھائی بغداد معاللہ کی پہلے تو آپ کو حاضری مبارک و سو کیا فیلنگز ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں الفاظوں میں الحمدللہ کا شکر اس بیاں صاحب نے خود اشاط فرمایا کہ بچپن سے امیر علیہسنت عمد و رکاتوں عالیہ کا یہ کلام ہم واقعی سنتے آ رہے ہیں بغداد بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ نیا میری منجھار میں سنکار امداد کو آؤ میری امداد کو آؤمد الزہ عالمی واقعی ہم سب کی دشوکتیوں کی معراج ہے کہ ہمارے بادشاہ روشن طویل ہمیں یاد فرمایا اور ہم بجر کے حاضر ہیں الحمد للہ اور میں افسر ہوں آپ کی چند پہ جو کہ واقعی بچپن سے ہی نوق اسلامی کے پیچھے نظری ماحول سے وابستہ ہوئی اور ابھی نے سنت دامدار خاتون آگے کے ذریعے سے الحمد للہ اس طرح سے شرف حاصل ہوا تو زندگی کی بہت بڑی تمنا بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی تمنا کے مدین پاک کی حاضری کو تو ہم اس طرح بھی کر سکتی ہے تو میں کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین زندگی کی سب سے بڑی تمنا تو الحمد للہ نجف اشرف کی حاضری کربلائی محلہ کی حاضری بغداد محلہ کی حاضری ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مرشد ماشاءاللہ جذبات پر قابو نہیں آنکھیں اشک بار ہیں اور کیوں نہ ہوں جن بزرگوں کا نام لے کر زندگی گزاری ہے جن بزرگوں سے محبت دلوں میں موجزن ہے آج ان کے درباروں میں ان کے قدموں میں حاضری کا ہمیں شرف مل رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ حاضری قبول ہو ہم سب کو یہ برکتیں نصیب ہوں اور امام مدری چل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو اس در پر آنے کو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی حاضری نصیب ہو سخیوں کا یہ معمول ہے کہ منگتوں کو جب در پہ بلاتے ہیں تو خالی نہیں لوٹاتے بڑی امید ہے کہ ہماری جھولیاں بھی بھری جائیں گی بڑی امید ہے کہ ہم بھی جو تمنا لے کر آئے ہیں وہ پوری ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ قیامت کے دن بھی تو انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھنا ہے نا قیامت کے دن بھی ہمارا حشر ہم تو یہی چاہتے ہیں کیونکہ یہ نبی پاک کے قریب ہوں گے اور ہم غلام کاش یہ اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا تو حاضری لگانے نمبر لگانے ان کی بارگاہ میں یوں سمجھیے کہ کچھ عرض کرنے کچھ تو دل کی بات کرنے آئے ہیں اللہ کرے کہ یہ سفر مقبول ہو جائے اخلاص کے ساتھ قبول ہو اور اپنے غلاموں میں اپنے فقیروں میں یہ بزرگ اسکیم قبول فرمالے سبحان اللہ جہاں غوطۂ پاک یہاں ہیں کسی سرزمین پر الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم ہیں یعنی اہل بیسے اخہار کے وہ چشم و چراغ موجود ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے اور نبی اباک علیہ سرۃ السلام کے مقدس دین کے لیے صرف کی بلکہ اپنی جانیں قربان کی ہم تو پنجتن کے غلام کے نعرے لگاتے رہے الحمدللہ انہی انہیں اہل بیت کے قدموں میں بھی حاضری ہونی ہے اور انشاءاللہ اللہ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہم کوشش یہ ہے ساتھ ساتھ خود تو جو حاصل کریں خود تو جو حاضریاں دیں کیوں نہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ رکھیں اس لیے الحمد ہم مدری چینل کے کیمرہ مین اور دیگر ٹیکنیکل اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ کوئی ایسا فیصلہ بن جائے کہ دنیا بھر میں وہ زائرین جو تڑپ رہے ہیں اور جو جن کی آنکھیں اس وقت یشکار ہو رہی ہوں گی کہ کاش ہم بھی اس در پر آئیں کم از کم گھر بیٹھے آپ یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے گا سلسلے کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید وہ زیارتیں اور پھر ان زیارتوں پر کھڑے ہو کر ان زیارتوں پر موجود ہو کر ان مبارک ہستیوں کے تذکرے آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ نے چاہ تو اللہ نے چاہ اس کے ذریعے ہم ان شاء اللہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے دیکھتے رہیے سلو الحیف محمد لا oh, لا oh,